بولے اے ہو تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کوہنی سے اپنے خداؤں کو چیونی کے ناؤ نہ تمہاری بات پر یقہ کہلائیں